السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز لائبریری فلام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 اللہ محمد علّہ وَيَسِّرْ لِي علی مرحیم ربش مِّن صدری ویسرلی عمری لَقَدْ قَالَ اللَّهُ قولی وَتَعَالَى بَعْدَ سحان بِاللَّهِ بن الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بنفق ہی ونف بسم اللہ ودینو بناند ان بہوب الحقرم یہ سور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری آیت کریمہ ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ہم سے صرف تین چیزوں کا مطالبہ کیا ہے اور بدلے میں دو انتہائی ادیم شان انعامات عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے پھر ساہد مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ کیا ہے وہ بھی انتہائی قابل غور ہے یہ چھوٹی سی آیت کریمہ ان چھ مضامین پر مشتمل سب سے پہلے اللہ رب العزت کے تین حکم یا تین مطالبے والذین آمنو اور جو لوگ ایمان لے آئے وہ عام الاسوال اور نیک عمل کر لیں مناند ان صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لے آئے اس چیز پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے یہ تین مطالبے اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان عمل صالح اور صرف اس چیز کو ماننا جو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے بس ان تین باتوں کو ماننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے ایمان کیا ہے ایمان کے بارے میں جو کتاب و سنت سے حقیقت سامنے آتی ہے اور سلف صالحین کے کلام سے جو باتیں سامنے آتی ہیں ان کی روشنی میں ایمان در حقیقت چھ ارکان کا نام ہے جیسا کہ مشہور حدیث حدیث جبریل میں جبریل علیہ السلام کی آمد اور نبی علیہ الاسلام سے سوال کرنا کہ اخبر نی عدل ایمان مجھے ایمان کی تعریف کی خبر دیجیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المان ان تؤمن امن نب اللہ وہ ملائی کتے ہی وہ کتبی ہی بطمین بالقدر خیر ہی بشر ایمان ان چھ چیزوں کا نام ہے اللہ تعالی پر ایمان لانا اللہ تعالی کے فرشتوں پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا روز آخرت یعنی قیامت پر ایمان لانا اور تقدیر پر اچھی ہو یا بری ہو یہ ایمان لانا کہ یہ تقدیر اللہ رب العزت کے فیصلوں کا نام ہے اور جو فیصلے اس نے فرما دیے تحریر کر دیے وہی ہمیشہ ہوگا ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی فرق نہ ہوگا یہ چھ امور ہیں جو امور ایمان کہلاتے ہیں اور ویسے محدثین کی بحث کی روشنی میں اسلام بھی ایمان ہی ہے جیسا کہ حدیث عبد القیس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقد عبد القیس کو ایمان کی خبر دی اور پوچھا اطدرون عمل ایمان اب کیا تم جانتے ہو کہ ایمان کیا ہے عرض کیا کہ اللہ رسول ہوا علم اللہ رس کو رسول جانتے ہیں ہمیں علم نہیں ہے ہمیں علم حاصل ہوگا آپ کے بتانے سے تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے جو ایمان کی تعریف کی وہ کیا ہے تشہد ان لا تشدد ب انّا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطقی الزکا بتسوم رمضان حج البعید ان استطاعت رہی سبیلا کہ تم گواہی دو کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے وہی اکیلا معبود حق ہے اور باقی جو معبود بنائے گئے ہیں سارے مصنوعی اور بناوٹی ہیں جھوٹے اور باطل ہیں اور گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرو زکوٰۃ دو رمضان کے رودے رکھو اور حج بیت اللہ کرو تو آپ نے وفد عبد القیض کو جو ایمان کی تعریف بتائی اس میں انہیں پانچ ظاہری اعمال کو بیان کیا جو اسلام کی تعریف میں ہے جس کا معنی یہ ہے کہ ایمان ان باطنی امور کا نام بھی ہے اور ان چھ ان پانچ ظاہری اعمال کا نام بھی ہے تو اللہ رب العزت سب سے پہلے ایمان کا ذکر فرماتا ہے والذین امن اور جو لوگ ایمان لائے یعنی ان تمام حقائق کو قبول کر لیا جو ایمان اور اسلام کی تعریف میں پیش کیے گئے ہیں اور جو ان امور کی شرع حقیقت ہے وہ ان کے دل میں جاگزیر ہو گئی ان پر اچھی طرح قائم ہو گئے پورے فہم کے ساتھ اور پوری بصیرت کے ساتھ تو اس طرح ایمان کی تکمیل ہو سکتی ہے کہ ان سارے امور کے تعلق سے جو شریعت کی رہنمائی ہے اس پر صحیح طریقے سے قائم ہو جس کا مانا یہ کچھ لوگ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر وہ ان حقائق کو فراموش کر دیتے ہیں جو ان امور کے تعلق سے شریعت نے بیان کیے ہیں مثلا عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ ماننا مگر ساتھ ساتھ اللہ تعالی کا بیٹا قرار دینا یہودیوں کا ازیر علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننا مگر ساتھ ساتھ اللہ کا بیٹا قرار دینا تو یہ شرع حقیقت مست ہو جاتی ہے اور یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے قابل قبول ایمان یہ ہے کہ ان سارے امور کے تعلق سے شریعت نے جو ہدایات دی ہیں جو رہنمائی فرمائی ہے اس رہنمائی کے ساتھ قبول کرنا جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے بھی ہیں مگر کچھ لوگ رسول اللہ تو مانتے ہیں مگر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے نور کا حصہ مانتے ہیں نور ام نور اللہ کہ اللہ کے نور میں سے یہ ایک نور ہے یہ رسول اللہ پر جو ایمان کی حقیقت ہے اسے مسخ کرنے کے مترادف ہے آپ کو رسول اللہ ماننا اللہ تعالیٰ کا بندہ ماننا یہ شرع حقیقت ہے اور رسول اللہ ماننا اللہ تعالیٰ کا نور ماننا یہ غیر شرعی حقیقت ہے جس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے وہی ایمان قابل قبول ہے جو اللہ اور اس کی رسول کی منشا کے مطابق ہو وہی بصیرت اور اللہ کا نور ہے جس سے ایمان قابل قبول قرار پائے گا تو ایمان کی حقیقت کو پہچاننا چاہیے جو انہیں الفاظ میں مقصور ہو سکتی ہے کہ جو امور ایمان ہیں انہیں صحیح طریقے سے مان لو صحیح طریقے کا معنی یہ ہے کہ جیسے اللہ اس کا رسول چاہتے ہیں جیسے کتاب و سنت میں ان امور کو پیش کیا گیا اور بیان کیا گیا اس کے مطابق قبول کر لینا یہ حقیقت ایمان ہے یہ پہلا مطالبہ اللہ تعالی کی طرف سے ولدین امن بام السوال دوسرا مطالبہ اور نیک عمل کر لے صرف عمل کی دعوت نہیں ہے بلکہ نیک عمل جیسے سورہ مور ابتدائی آیات میں احسن عمل کی اصطلاح ہے خلق الموت احسن اللہ دی العزت نے موت و حیات کا نظام بنایا ہے اور تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے تاکہ احسن عمل کے تعلق سے تمہارا امتحان لے اور تمہیں آزما پھر موت آ جائے گی تاکہ موت کے بعد تمہیں اس امتحان کے نتیجے سے آگاہ کرے احسن عمل اور عمل صالح یہ ہم معنی ہے صرف عمل کا تقاضا نہیں ہے بلکہ عمل صالح کا تقاضہ ہے اور صرف عمل کی دعوت نہیں ہے بلکہ احسن عمل کی دعوت ہے صرف عمل کا امتحان نہیں ہے بلکہ یہ امتحان احسن عمل کے ساتھ ہے اور کامیابی صرف عمل کے رہینے منت نہیں ہے بلکہ احسن عمل پر کامیابی قائم ہوگی اور احسن عمل جو ہے یہ عمل سالے جو ہے صرف وہی عمل ہے جو نبی اسلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہو تو دعوت عمل کی نہیں تقاضہ عمل کا نہیں ہے بلکہ تقاضا آسن عمل کا ہے اور اسی بات کو موقع کیا گیا ہے مزید تاخیر اس میں داخل کی گئی اگلے جملے کی روشنی میں وہ آمنو بیما نزلہ ادا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لائے اس شے کے ساتھ جو محمد پر اتار دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کیا اتارا گیا وہی جو قرآن نے بتایا وہ انضل اللہ علیہ کی اللہ تعالی نے آپ پر قرآن اور حدیث دو چیزیں اتاری ہیں کتاب انحکمت آیا تو وہ فب محفظ سے لت الحکیم الخبیر یہ قرآن پاک ایک کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہیں پھر ان کی تفصیل کی گئی تفصیل کی گئی اور یہ آیتیں اور آیتوں کی تفسیر یہ دونوں کس کی طرف سے ہیں مل الحکیم ان اللہ تعالی کی طرف سے جو حکیم و خبیر ہے تو اس شے پر ایمان لائیں اور وہ ایمان اسی شے کے ساتھ محدود ہو جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے یہ مزید تاکید ہے کہ عمل صحے جو ہے صرف اسی عمل کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہو اور اللہ تعالیٰ کی وحی دو چیزوں سے عبارت ہے قرآن اور حدیث تو تمہارے ہر عمل کا میمر جو ہے وہ کتاب و سنت ہو قرآن و حدیث ہو یہ اہم تقاضہ یہاں پر پیش کیا گیا ہے تو تین چیزیں سامنے آ گئی تین مطالبے تین تقادے والذین امن ایمان بلّہ یہ مطلع ایمان وہ امیر الصالحاط اور نیک عمل وہ بما و علی محمد اور ایمان لائیں اس چیز کے ساتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دی گئی یہ تین مطالبے ہیں آگے ایک دعویٰ ہے بہول حق کو میرے اور یہ بات غور سے سن لو جو محمد کریم پر اتارا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہی حق ہے وہی حق ہے اس بات کو اچھی طرح جان لو اور پہچان لو کیونکہ اس امتحان میں اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ قوم برادری کا طریقہ باپ با دادوں کا طریقہ اپنے مشائق کا طریقہ اپنے مولویوں کا طریقہ وہ بھی حق اور سچ ہیں لیکن قرآن نے یہ دعو بڑے حسر کے انداز میں پیش کی ہے کہ باہب الحق کو وہی حق ہے دوسری کوئی چیز حق نہیں ہے جہاں طلبا آتے ہیں باہب الحق کو نوی اعتبار سے یہ متدع خبر اور دونوں معرفہ ہیں حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ مفتضا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نہ کرا ہوتی یہاں مفت بھی معرفہ اور خبر بھی معرفہ ہے جملے کے دونوں جز معرفہ ہیں اور جب دونوں جز معرفہ ہوں وہاں کلام میں ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے اور وہ فائدہ ہے حصر کا کہ بات یہی ہے اور کوئی بات نہیں بہب الحق کو حق یہی ہے اور کوئی چیز حق نہیں ہے تو بڑا یہ ایک تاکہ سے بھرپور انداز اور اسلوب ہے اس نقطے پر پہچان لو ایک مقام پر یہ حسر ایک اور انداز سے پیش کیا گیا فماد حق الف دلال <الضَّلَال> کیا ہے حق کے بعد حق متعین ہو جائے کہ یہ حق ہے تو اس کے بعد باقی کیا بچتا ہے کچھ نہیں الف دلال <الضَّلَال> سوائے گمراہی کے حق متعین ہو جائے کہ یہ حق ہے تو وہ حق ہے باقی جو کچھ بھی ہے وہ سوائے گمراہی کے کچھ نہیں یہ بھی حسر کا انداز دونوں اسلوبوں کی ایک ہی حقیقت ہے یہی حق ہے اور کوئی چیز حق نہیں ہے اور حق کے تعین کے بعد باقی جو بھی چیزوں گمراہی تو ایمان اور امن صالح کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ اعتقادی طور پر یہ بات سمجھ لو کہ صرف اللہ تعالیٰ کی فہی کو ماننا ہے اسی کو اختیار کرنا ہے اور یہی وہ سب سے اہم نقطہ ہے جو فتنوں کے دور میں آپ کو گمراہی سے بچائے گا ورنہ فتنے خطرناک حقیقت ہیں اور بچاؤ کا راستہ واضح کر دیا گیا اسے اختیار کرو گے تو اللہ تعالی کی طرف سے حفاظت حاصل ہوگی ورنہ گمراہی کا امکان ہے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ انبیاء کے باپ اور دادا وہ تک دعا کرتے تھے وجروم نہیں وہ بنی ہے اللہ عبدالاسلام یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچانا مانا فتنہ ایک خوفناک حقیقت انبیاء جیسی ہستیاں دعا کیا کرتی تھی ہمیں شرک سے بچانا حق پر قائم رکھنا توحید پر قائم رکھنا خود پیارے پیغمبر محمد الرسود اللہ صلی اللہ حبیب اللہ بھی اور خلید اللہ بھی سید آذر صاحب مقام محمود اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے یا مخلب الخلوب سب متقل بھی آلہ دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا گمراہ ہونے سے بچانا حق پر قائم رکھنا صدق پر قائم رکھنا یہ خود آپ کی دعا ہے ایک بار امل مومن نے پوچھا کہ بڑی کثرت سے آپ یہ دعا کرتے ہیں کیا وجہ فرمایا کہ ان الخلوب و بہن اسماعی نے بن اساب الرحمٰن یو قلبا کہ خواہشہ کیا بات یہ ہے کہ بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے اور جس طرف چاہے پھیر دے بے پرواز آتا جب یہ خدشات موجود ہیں تو تحفظ کا راستہ کیا ہے وہ حقوں میں ربے اس وہی کو مان لے جو اللہ نے اتاری اور یہ سمجھ لینا عقیدہ بنا لینا کہ یہی حق ہے اور کوئی چیز حق نہیں حق متعین ہو گئے حق کے ارد گرد دائرہ کھنچ جائے کہ یہ حق ہے تو باہر جو بھی چیز ہوگی گمراہی ہوگی اور زلالت ہوگی اب اس کے ساتھ ساتھ رہنا ساتھ ساتھ چلنا یہی ایمان کی اور عقیدے کی حفاظت کا سب سے بڑا آمد اور محرک ہوگا ورنہ خدشہ قائم ہے تک کی دعائیں آپ نے سن لی کس طرح اللہ تعالی سے لجاجت کا اظہار ہو رہا ہے اور حق پر قائم رہنے کی دعا ہو رہی ہے اور یہ تب ہی ممکن ہے جب ہماری زندگی کا سفر اللہ تعالیٰ کی فری کے ساتھ ساتھ ہو اور ساتھ ساتھ بھی اس طرح ہو کہ ہمارا عقیدہ ہو یقین ہو جزمیت اور قطعیت کے ساتھ کہ یہ وہی حق ہے دوسری کوئی چیز حق نہیں ہے اسی میں ایمان کی حفاظت ہے نبیر اسلام کی جو حدیث ہے جو اپنی آخری عمر میں آپ نے بیان فرمائی کہ ترق و سنتم بے فرنت دلو ابد کتاب اللہ و سنت تمہارے بیچ میں کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں حالات کچھ ایسے تھے جب صحابہ کو علم ہوا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جدائی کا دانت دینے والے ہیں ہمیں چھوڑ کے جانے والے ہیں تو ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی صحابہ رو پڑے اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کیوں روتے ہو میں تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کو نہیں جا رہا رونا تب ہو جب میرے پر گمراہی کا اندیشہ ہو شرک و کفر میں اختیار کرنے کا اندیشہ ہو اور یہ دیشا ناممکن ہے کیونکہ تمہارے بیچ میں جو کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہاری جھولیوں میں جو کچھ بھر کے جا رہا ہوں اسے اختیار کیے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہو ہوگے پھر رونا کیسا رونا سب آئے جب میرے مرنے کے بعد دنیا سے جانے کے بعد تمہاری گمراہی کا خدشہ اور اندیشہ ہو اور یہ تو ممکن نہیں ہے تمہیں ایک خزانہ سے مالا مال کر کے جا رہا ہوں اور وہ کتاب و سنت تھے لن تزل مات تم بے ماں جب تک ان کو تھامے ہوگا گمراہ نہیں ہوگی تمسک یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعمیر تمسک بولتے ہیں مضبوطی سے تھامنا پختگی سے پکڑ لینا جیسے اللہ پا کا فرمین یا یہ خدل کی تھا میں پہ خوا یا کتاب کو پکڑ لے پوری قوت کے ساتھ تمسم بھی یہی ہے اعتصام واحد و بحب اللہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے صرف تھامنے کا حکم نہیں ہے بلکہ مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے پوری قوت کے ساتھ مجر احمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو حدیث مسیحت کے نام سے معروف ہے اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ علیکم بے سنت بہ راشد المحدین تمسا بھی ہے وہ عدو علیہ بن نواز میری سنت کو پکڑ لو اور دوبارہ کا تمسو بھی ہے مضبوطی سے پکڑ لو اور فرمایا کہ وہ عدو علیہ بن نواز اپنی گرفت میں ایسا لے لو کہ گویا تم نے اسے دانوں میں دبا لیا ہاتھوں کے بہ نسبت کی پکڑ زیادہ مضبوط ہوتی ہے تو میری سنت کو اپنی داروں میں دبا دو یہی بات یہاں بیان ہے کہ جب تک کتاب و سنت کو تھانے رہو گے مضبوطی کے ساتھ پختگی کے ساتھ قوت کے ساتھ اس وقت تک کوئی تمہیں گمراہ نہ کر سکے گا نہ کوئی تحریک نہ کوئی تاحت نہ کوئی باتل کا حملہ نہ کوئی لالچ نہ کوئی خوف تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا اور یہ سب سے اہم پیغام جو اللہ پاک یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہاں حقوں میں رکھتے کہ یہ بات نوٹ کر لو جو ہم نے اپنے پیغم پر اتار دیا وہی حق ہے اس کی سوا کوئی چیز حق نہیں اسے مضبوطی سے تھام لو فطروں سے بچو گے گمراہیوں سے بچو گے ہمیشہ حق پر قائم رہو گے یہ اللہ تعالی کا دعوی ہے کہ وہ حقوں میں ربے یہی حق ہے رب کی طرف سے اور کوئی چیز حق نہیں ہے اسی کو تھامے رکھنا تمس احتسام اختیار کرنا اور پوری قوت سے پٹر لینا اگر یہ محسوس کرو کہ ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ سکتی ہے تو اپنی دانوں میں دبا لینا تاکہ گرفت مضبوط رہے اور پختہ رہے ایسا اگر کر جاؤ گے تو دو فائدے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے کفرآم ہم سیاد ہیں وہ اسلحہ نمبر ایک تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں سغیر ہوں کبیرا ہوں اللہ رب العزت میں گناہوں سے پاک صاف کر دے گا یہ اس کا فائدہ ہے اور یہ فائدہ امام الانبیاء کی غلامی کے ساتھ قائم اور موقوف ہے میرے حبیب کی غلامی قبول کر لو ان کی سچی اتباع اور اجاعت قبول کر لو تو اہم ہم سیا سارے گناہ معاف کر دے اس کی تفصیل اور آئے کریمہ پیغمبر کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت کے طلبگار یا دامیدار ہو اس محبت کی کسوٹی میرے پیغمبر کی اتباع ہے سارے دامن چھوڑ دو حبیبِ کی کے دامن کو تھان لو صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سچی غلامی اپنا لو اور قبول کر لو نتیجہ کیا نکلے گا یو حیم اللہ تم سے اللہ تعالی محبت کرے گا بھیا پھر رقم اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا یہی وعدہ یہاں پر بھی بہب الحقوں میں ربے ہیں کف فراہم ہم سے ہی آتے اگر یہ بات جان لو اور پہچان لو کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اتارا وہی حق ہے اسی کو قبول کر لو اسی کو اپنا لو اسی پر پوری پختگی سے قائم ہو جاؤ تو یہ وعدہ ہے فائدہ ہےزار برزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا بڑا عظیم شان فائدہ ہے کیونکہ جنت کا داخلہ گناہوں کی بخش پر موقف ہے ایک شخص نے اگر سو گناہ کیے ہو نامے بخشوا لیے ایک میں بخشوا سکا تو جنت کے داخلہ ممکن نہیں ہے گنا ایک خلاصت ہے نجاست ہے گندگی ہے پلیدگی ہے اور جنت ایک پاکیدہ ٹھکانہ ہے اپنے دامن کے ساتھ گناہ کو باندھ کر جنت میں جا ہی نہیں سکتا جنت میں وہ شرط جائے گا جو تمام گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہو اور عزت نہیں آیا گناہوں سے پاک صاف کر دینے کا فائدہ فرمایا فرح سے یہ ہی آتے ہیں تمہارے سارے گناہوں کو مٹھا دیں گے معاف کر دیں گے اس بات پر یہ تین چیزیں ہیں ایمان عمل صالح اور جو ہم نے اتارا اس کی اتباع اس عقیدے کے ساتھ کہ یہی حق ہے کوئی اس میں مزاحمت نہ ہو کوئی نرمی نہ ہو یہی حق ہے دنیا میں بہت سی قومیں ہوں گی بہت سی تہذیبیں ہوں گی ان کی ثقافتیں ان کے کلچر ان کے افکار تمہارے سامنے آئیں گے مگر تم دین کی غیرت کا ثبوت دینا ان کی طرف جھان کر بھی نہیں دیکھنا وارہ تم بچہ لیکن حنیف ہے کتنا حسر ہے یہاں پر کہ اپنے چہرے کو دین کی طرف سیدھا رکھنا اور حنیف بن جانا حنیف حنیف کا معنی ہر نظام سے کٹ کر صرف دین اسلام کو اختیار کر لینا ہر نظام سے مکمل بیزاری اور صرف دین اسلام کو گلے سے لگانا سینے سے لگانا اسی کو قبول کرنا یہ حنیفیت ہے اللہ کے پیارے بے عمبر کی حدیث ہے بوئست بالحنیفی مجھے بھیجا گیا ہے حنیفیت کے ساتھ حنیفیت ملت ابراہیمی مجھے مموس کیا گیا ملت ابراہیمی کے ساتھ نہیں کا انصت ابراہیم حنیف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کر رہے کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار بن جاؤ ان کی ملت کیا ہے حنیفہ ہے وہ حنیف تھے ہر نظام سے کٹے ہوئے ہر نظام سے الگ اور صرف اور صرف اللہ رب العزت کی وحی اور اللہ کے بھیجے ہوئے نظام کو قبول کرنے والے یہ حنیفیت اس حد تک اگر اللہ کی وحی کو سچا جانو گے ہمیشہ فہی کے ساتھ ساتھ چلو گے تو پھر یہ وعدہ موجود ہے کفر ہے ہم سہی ہیں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ گے اتنی یہ پاکیزہ فکر ہے کہ اگر تم اللہ تعالی کی فہی کو حق مانو اور صرف اسی کو حق سمجھو اس کے سوا کوئی چیز ہاتھ نہیں آئی بڑی پاکیزہ فکر ہے یہ اللہ تعالی اس پاکیزہ فکر کی وجہ سے تمہیں پاکیزہ بنا لے گا گناہوں سے پاک صاف کر کے اور یہ فائدہ دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی ہے دنیا کی زندگی میں اگر گناہوں سے صفائی حاصل ہو جائے پاکیت کی حاصل ہو جائے تو اللہ تعالی دنیا کے اندر بھی مالا مال فرما دے دنیا کے نعمتوں کی, کی فرا گناہوں کی بخشش کے ساتھ فخر تستخی امبا کو من حکوم کو سمان ہے کمبے دوارا کمبے امبانا اپنے رب سے استغفار کرو گناہ بخشے جائیں گے آسمانوں سے پانی ملے گا زمین کی فصلیں شاداب ہو جائیں گی اولاد جیسی نعمتیں ملیں گی بہات ملیں گے اقتصادیات مستحکم ہو جائیں گی یہ سارے وعدے استغفار کے ساتھ گنا سے پاکیز کی حاصل ہو گئے تو اللہ سارا دنیا میں مالا مال کر دیتا ہے رزق کی عطا فرما دیتا ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لو انحم اللہ والا حق فَوْ اللہ فولہ اس سے دراز ایک بندار گناگار ہو گناہ میں لکھڑا ہو اور اس کے باوجود اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نیمتے دیتا ہے مال دیتا ہے خزانے دیتا ہے تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ڈھیل ہے وہ لیدی متھیل وہ ڈھیل دے کر جب پکڑتا ہے وہ پکڑ بڑی حوصناک ہوتی ہے تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو گناہ کرے اللہ پکڑ لے تو ان کا معاملہ اسی وقت صاف ہو جاتا ہے دوسرے وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں اور اللہ ان کو ڈھیل دے دے اور گناہ کرتے ہیں اور اتراتے ہیں پھر اللہ اچانک پکڑ لیتا ہے وہ پکڑ بڑی ہولناک ہوتی اور سب سے خوش نصیب وہ ہیں جو گناہ کرے اور اپنے پاکیزہ منہج کی بنا پر اور سچی توبہ کی بنا پر گناہوں سے پاک صاف ہو جائے اللہ گناہوں کے معاملے کو ختم نہیں کر دے اس کے لیے شرط ہے بہت الحق میں ربے ہیں کہ عقیدہ بنا لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتاری گئی وہی حق ہے اس کے سوا کوئی چیز حق نہیں ہے جو وہی حق ہے تو اپنی پوری زندگی اسی سابے کے ساتھ گزارو بسر کرو اللہ کے وہی کے ہم رکاب ہو کر وہی کی رفاقت اور صحبت کے ساتھ تو اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دے گا گناہ اگر بخشے گئے تو دنیا کا کام بھی آسان ہو جائے گا اور قیامت کا کام بھی آسان ہو جائے گا جنت ان کا ٹھکانہ ہے جو پاکیزہ ہو گناہوں سے پاک صاف ہو یہ ایک انعام ہے اللہ تعالی کی طرف سے دوسرا نام جو ہے وہ اسلحال اللہ رب العزت تمہارا سارا حال یا سارے احوال سنوار دے گا تمہاری حالتیں درست کر دے گا کوئی کمی باقی نہ رہے گی مالی حالات ہیں جسمانی حالات ہیں صحت اور مرض کے معاملات ہیں اقتصادی امور ہیں گھریلو امور ہیں معاشرتی امور ہیں سماجی امور ہیں سیاسی امور ہیں اللہ تعالی ساری چیزوں کا سنوار دے گے وہ اسلحہ تمہاری حالتیں درست کر دے گا اور تم ایک ایسی قوم بن جاؤ گے اگر مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کی وحی کو تسلیم کر لو قبول کر لو اس کا حق ہونا جان لو تو ایسی قوم بن جاؤ گے جس کی ہر فرد کی زندگی حیات طیبہ کی آئینہ دار ہوگی یہاں بھی اور وہاں بھی ہر مقام پر عیشت النقیہ ہے عیشت الرازیت المرضی حیات طیبہ یہاں بھی نصیب ہوگی اور مرنے کے بعد بھی نصیب ہوگی واسل احبال ہو تمہارے احوال درست کر دیں گے مطلق وہ دنیا کے احوال ہو قبر کے احوال ہو آخرت کے احوال ہو سیاسی احوال ہو اخلاقی احوال ہو معاشی احوال ہو خاندانی احوال ہو غہمی مسائل ہو اولاد کے مسائل ہو اللہ تعالیٰ سب کو درست کر دے گا یہ اس کا فائدہ ہے کہ تم میری طرف آ جاؤ اس طرح کہ اس وی کو تھام لو اسی کو حق جانو اور یہ عقیدہ بنا لو کہ اس کے سوا کوئی چیز حق نہیں ہے اس عقیدے کے ساتھ پوری غیرت کے ساتھ متفق ہو جاؤ قائم ہو جاؤ تو اللہ تعالی کی یہ فائدے موجود ہے ان وعدوں پر آپ غور کیجئے ان وعدوں میں دنیا کی بھلائی بھی پوشیدہ ہے اور آخرت کی بھی مرنے کے بعد کا عالم جو ہے عالم برزخ ہو یا عالم آخرت ہو اللہ تعال نے سب کو سنوارنے کا وعدہ فرما لیا ان تین تفادوں کو پورا کرنے کی صورت تو آئےت کریمہ ولدین امن جو ایمان لائے وہ سوال ہاتھ اور نیک عمل کر لیے وہ عام رومان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لائے اس چیز پر جو اتار دی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی بحیم پر وہی جلیے حفیظ قرآن حدیث بحب الحقوں میں رد اور یہ بات جان لی کہ یہی حق ہے اس کے سوا کوئی چیز حق نہیں ہے دعوتیں بہت سے ملیں گی تقاضے بہت سے سامنے آئیں گے بہت سی ثقافتیں سامنے آئیں گی بہت سے اخواط اور ختمے سامنے آئیں گے مگر آپ پوری غیرت کے ساتھ اس حقیقت پر قائم ہو جائیں کہ اللہ کی وہی ہی حق ہے اور کوئی چیز حق نہیں ہے اس کو اگر اس عقیدے کے ساتھ قبول کر لو گے اپنا لوگے تو پھر یہ دو وعدے ہیں کف فراہم ہم سیاد ہیں تمام گناہوں کو مٹھا دیں گے معاف کر دیں گے اور تمہارے احوال کو درست کر دیں گے احوال کو سنوار دیں گے یعنی دنیا اور آخر دونوں جہانوں کے تحفظ کے وعدے ہیں گناہوں کی بخشش کے وعدے ہیں اور سارے امور کی اصلاح اور سمر جانے کے وعدے ہیں من اللہ اللہ سے بڑھ کر سچا وعدہ کون کر سکتا ہے اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے یہ وعدے برحق ہیں اور امام الانبیاء بھی یہی بات کرتے کرتے دنیا تشریف لے گئے جب آپ نے فرمایا کہ جو چیز میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اسے اگر تم تھانے رہو گے اختیار کیے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ ہونے سے بچائے گا حق تمہارے ساتھ رہے گا اور وہ دو چیزیں کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے تو یہ کوئی بھی دور ہو فطروں کا دور ہو آزماشوں کا دور ہو دشمن کے حملوں کا دور ہو اقتصادی پریشانی کا دور ہو بندہ اگر حق پر قائم ہے کتاب و سنت کو تھانے ہوئے ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو گمراہ ہونے سے بچائے گا حق پر قائم رکھے گا اور یہ بڑا عظیم و شان فائدہ ہے یہی تو آپ کی طلب ہے یہی تو ہماری درخواست ہے جو ہم روزانہ کئی بار بیسو بار اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ احترام سرات المستی ہمیں سرات المستقیم کی ہدایت دے دے شیخ الاسلام فرماتے ہیں اس دعا کے وقت دو میں اپنے ذہن میں حاضر رکھا کرو ایک ہمیں اسرات مستقیم کی ہدایت دے دیں اور دوسرا اس ہدایت پر ہمیشہ قائم رکھنا ہدایت دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو دل کو پھیر دے انحراف آ جائے لیکن ساتھ ساتھ یہ دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں اور اس پر قائم رکھنا اس پر سلامتی عطا فرمانا استقامت عطا فرمانا تو استقامت کے فائدے موجود ہیں ایک ہاتھ میں کتاب اللہ کو پکڑ لو دوسرے میں سنت رسول اللہ کو اور یہ بابر کر لو یہی حق ہے اسی کے ساتھ رہنا ہے اسی سے عقیدہ لینا ہے منحج خلق سیاست معیشت سب کا مستر کتاب و سنت ہے اس حقیقت کو سمجھ لو اور سمجھا لو تو یہ دو ہی مشان شان جن میں دنیا کا بھی تحفظ ہے اور آخرت کا بھی اور قبر کے احوال کا بھی کم فراہم ہم سے بس اللہ تمہارے سارے امور احوال سنوار دیں گے اور تمہارے گناہوں کو پاک صاف کر کے تمہیں بالکل پاکیزہ بنا کر جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے اللہ پاک ہمیں بھی استقامت عطا فرما دے اس مقام میں یہ تقاضے ہیں اپنانے کی توفیق عطا فرما دے اور جو وعدے ہیں ان وعدوں سے اللہ تعالیٰ ہماری بھی جھولیاں بھر دے اکول واحر رحمد اللہ